بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فرصت تو ملی لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں کی خواہش تھی کہ میں اپنی کتاب یہود کی چالیس بیماریاں کسی نہ کسی طرح مکمل کر لوں اس بارے میں کئی بار نجی اور اجتماعی مجالس میں مجھے پرزور ترغیب دی گئی مگر میرے غیر منظم مصروفیات اس حکم کی تعمیل میں بڑی رکاوٹ تھیں بندہ نے ہر ترغیب کے بعد اپنی مشغولیات کا عذر کیا اور ساتھیوں کو بتایا کہ ان حالات میں اس تحقیقی کتاب کو مکمل کرنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے ویسے خود بندہ کی خواہش بھی یہی تھی کہ اس صدقہ جاریہ کی تکمیل کی کوئی صورت ہو جائے ایک بار ایک مجلس میں بندہ کے محترم بڑے بھائی صاحب نے جب کتاب کو مکمل کرنے کی فرمائش کی تو بندہ نے عرض کیا کہ یہ کتاب جیل کے فرصت والے ماحول میں لکھی گئی تھی اب وہ ماحول کہاں اس پر انہوں نے ازراہ مزاح فرمایا کہ پھر تو آپ کو کچھ عرصہ کے لیے جیل بھجوانا پڑے گا ساتھ ہی انہوں نے بندہ کو گرفتار نہ ہونے کی دعا بھی دی آج جب بندہ ایک بار پھر جیل کی یکسوئی میں گرفتار ہے پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں مگر اس جیل میں محبت اکرام اور اعزاز کے پردوں میں بندہ پر اس قدر سخت سیکیورٹی مقرر کر دی گئی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کتاب تو درکنار کوئی مضمون لکھ کر بھیجوانا بھی حال ممکن نہیں ہے دوسری طرف بندہ کو دوران سفر دھوکے سے گرفتار کیا گیا جس کی وجہ سے بندہ اپنے ساتھ ضروری کتابیں بھی نہ لا سکا اور جیل کی حالیہ ماحول میں کتابیں منگوانا بھی ممکن نہیں ہے آج سپہر جیل حکام نے سپرنٹنڈنٹ صاحب کے حکم پر جیل لائبریری کے فہرست لا کر دی ہے اور مجھے بتایا ہے کہ آپ اس فہرست میں سے باری باری ایک کتاب منگوا کر پڑھ سکتے ہیں لائبریری کی یہ فہرست دیکھ کر مجھے کافی مایوسی ہوئی کیونکہ میرے کام کی کتابیں اس لائبریری میں نہ ہونے کے برابر ہیں ذائقہ بدلنے کے لیے بندہ نے چند کتابوں کے نام اپنے پاس لکھ لیے ہیں اگر موقع ملا تو ان اللہ یہ کتابیں منگوا کر پڑھنے کا ارادہ ہے لیکن یہود کی چالیس بیماریاں مکمل کرنے کے لیے بیسیوں کتابوں کی ضرورت ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اب اگر رہائی مل گئی تو انشاءاللہ اللہ روزانہ کچھ وقت نکال کر کتاب مکمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے یا اگر تمام مطلوبہ کتابیں جیل میں لانے کی اجازت مل گئی تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ کچھ کچا پکا کام ہو جائے گا فی الحال تو اپنے گھر والوں تک سے رابطے کی کوئی صورت نہیں ہے اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اہل خانہ اور رفقا کس حالت میں ہیں صدر بش کے صدر مشرف کے نام آنے والے ٹیلی فونوں نے حالات کو مزید نازک بنا دیا ہے اور اس بات کا خطرہ بھی سر پر منڈلا رہا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اسی ہزار شہدا کے خون سے پروان چڑھنے والی تحریک کشمیر کا سودانہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ ایسے دردناک حالات آنے سے پہلے شہادت دے دے تو یہ اس کا بڑا کرم ہوگا کشمیر کی تحریک پاکستان کی شاہ ہے اگر خدا نخواستہ پاکستان کو بچانے کا بہانہ بنا کر اس شاہ کو کاٹا گیا تو پاکستان کا محفوظ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا اور مجاہدین کی حوالگی کے چند دن بعد پاکستان پر اپنے خفیہ فوجی آفیسروں کو کافروں کے حوالے کرنے اور ایٹمی تنصیبات پر غیر ملکی مبصرین تعینات کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا اور یہ صورت حال پاکستان کی بربادی پر منتج ہوگی اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور تحریک کشمیر کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے یا پھر اس مظلوم ملک کو اسلامی درد اور سوچ رکھنے والے غیرت مند حکمران عطا فرمائے آمین سم آمین